بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الدہ ریات آیت اٹھارہ اوب السحرم استغفار کا بہترین وقت تہجد یعنی سحری کا وقت ہے اس وقت استغفار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے بے شک شہری کے وقت استغفار بہت مقبول اور بڑی نعمت ہے وہ افراد جن کے ایمان اور تقوع کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ان کو جنت عطا فرمائی ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی وہ بال اسہاری وہ رات کے آخری پہر یعنی سہری کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت مانگتے تھے یعنی شہری کے مبارک وقت میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صاف کر لیا کرتے تھے رات کو اکثر حصہ عبادت میں گزارنے کے باوجود ان میں تکبر اور عجب پیدا نہ ہوتا بلکہ وہ جس قدر عبادت کرتے اس سے ان کی شان بندگی بڑھ جاتی اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی التجا کرتے اللہ جالمن